والقرآن ذي الذكر سود قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی بل كفروا في کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں من من قرن ولا اور ان سے پہلے ہم نے کتنے قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دیں جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا آج بوں وقال الكافرون هذا ساحر اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے اجعل الالہۃ الہہم واحدا ان ذا لشیئ عجاب کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی اور کچھ نہیں یہ من گھڑت بات ہے اَأُنزل عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بل, فی شک من ذکری بل لما عذاب کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا عندهم خزائن رحمت لازیز تمہارا رب جو بڑا داتا بڑا صاحب اقتدار ہے کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑ جائیں ما من الحز ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ذو ان سے پہلے نوح کی قوم قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ ان, كذب الرسل فحق عقاب ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا وما ينظر ها اور مکے کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھار کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا عجل اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا حصہ ہمیں روزے حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے اصبر ما عبدنا داود انہو اواب اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے سخرنا ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں لَهُ کل اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے وشددنا اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دان اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا وہل أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ اور کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالوا لا تخف خصمان بعضنا بعض بالحق ولا الى جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ اِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کرو اور اس نے زورے بیان سے مجھے دبا لیا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ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 وظن داود, انما ربه وخر داود نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ بہت کم ہیں اور دعوت کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے محفی مانگی جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی فغفرنا له ذالک وَإِنَّ لَهُ عِندنَا وَحُسْنَ مَآب چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانا يا ج في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل خبل ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہذا تم لوگوں کے درمیان بر حق فیصلے کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ <النَّار> اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے چنانچے ان کافروں کے لیے دوزہ کے شکل میں بڑی تباہی ہے اَمْ نَجْعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے کتاب <سسنس> اے پیغمبر یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں لداود نعم العبد اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا وہ بہترین بندے تھے واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے تلجی وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے فقول ان احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے ردوہا علیم فطفق بالسوق والأعناق اس پر انہوں نے کہا ان کو میرے پاس واپس لے آؤ چناچے وہ ان کے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ <أَنَاب> اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا قال رب لی لی لأحد من انك انت کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بات کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے له اصاب چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہم وار ہو کر چلا کرتی تھی شل یوں اور شری جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے خوری اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبٍ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ وَذْكُرْ عَبَدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے شروع ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی لکھ مِنَّا مِنَّا الب <الْأَلْبَاب> اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت وہ خوشبی ادیک ان اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا وہ بہترین بندے تھے واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے <وَالأَبْصَار> اور ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یاقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے انتی ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی ان دینل مسفل اخ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے وَالْيَسَعَ اسماعیل کفلی وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور السا اور زلقفل کو یاد کرو اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے ذکر و یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہیں کے حصے میں آئے گی جن لهم یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے مت کی نفی ہے نفی ہے بفا جہاں وہ تکیا لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے اچرا اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روزے حساب میں وعدہ کیا گیا ہے رز بے شک یہ ہماری آتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں شم ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا جہن فبیس یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گیز کو یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اب وہ اس کا مزہ چکھیں شکلی اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اسی جیسی تکلیف دے ہوں گی ہوں جمت محب ان جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے پھٹکار ہو ان پر یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں تم قدم تم لن سب سل کر وہ آنے والے کہیں گے نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا النار پھر وہ اللہ تعالی سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا آزاد دیجیے اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم بورے لوگوں میں شمار کرتے تھے عنهم کیا ہم نے ان کا ناحک مذاق اڑایا تھا یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے اناسم یقین دو زخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی ال انم پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے جو سب پر غالب ہے جو تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے جو بہت بخشنے والا ہے کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے تم نان جس تم منہ موڑے ہوئے ہو مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے ایم میرے پاس وہی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اِذْ قال رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِیمٍ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں ادا سوئی تختی میں ہوں سجدی چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا سجا دل مل اکت پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا البلی من الكافرین البتہ ابلیس نے نہ کیا اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا ابلیس ما منعك ان تسجد میں خلقت ادئی مین اللہ اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے کیا تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے قال أنا منه خلقتني مِن کو کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے اول مِنْهَا فَإِنَّكَ خرجین اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے انچی المیدی اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی قال رب الى يوم اس نے کہا میرے پرورتگار پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ نے فرمایا چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی لیکن ایک متعین وقت کے دن تک کہنے لگا بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا اللہ عبد من ہوں المخل سوائے تیرے برگزی دا بندوں کے اولف الحق کو الحق اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں لن ل من من تبعك من کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہن کو بھر کر رہوں گا قل ما من اجر انمن اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں انہو الا ذکر یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے بعد بہ اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے